الحمدللہ للہ بب الرمین وصلاۃ وسلم علیہ رسول الکریم وعلى و صاحب اجمعین ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں میں سے بلکہ بہت ہی ضروری اور نسیسری اور بہت ہی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے پانی ہے اللہ تعالی نے پانی کے بارے فرمایا و رز النام سماعئے ما ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے اور اللہ تبارہ کاطالہ فرماتے ہیں کہ وجال نام لما اک الشنح <حَي> ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے پانی سے ہی پودے اگتے ہیں پانی سے ہی انسان بنتے ہیں انسان کی باڈی میں اس کی ہڈیوں میں اس کے ہر چیز میں پانی ہی پانی ہے اس کے بغیر یہ میت ہے تو زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اور صحت کو بحال رکھنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح شریعت اسلامیہ پریہینسو ہے اور ہر کام میں ہماری ہدایات جاری کرتی ہے اسی طرح اللہ تبارہ کا و تعالیٰ نے پانی کے پانی کا انتظام بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے طریقے بھی بتائے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میں پانی پیتا ہوں مگر میں سراب نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا پھر آپ تین دفعہ سانس لیا کرو مطلب تین ٹکڑوں میں پانی پیا کرو اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ع نفی شراب پینے والی چیز میں پھوک مارنے سے منع کیا سانس لینے سے بھی منع کیا اب دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پینے والی چیز میں سانس بھی نہیں لینا اور تین سانس لینے کا مطلب یہ ہوا کہ منہ ہٹا کر کے سانس لیں گے تو جتنی دیر آپ پانی پی رہے ہیں اس میں آپ بڑے بڑے گھوٹ لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے لیتے ہیں اس کی وضاحت اس حدیث میں نہیں ہے لیکن ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جب ایک آدمی تیز تیز پانی پیتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس لیے سراب نہیں ہوتا کہ تو تیز تیز بھی رہ اور بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی کوئی اسٹاپ نہیں ہے تیرا تو آپ نے کم از کم تین سٹاپ کرنے کا جب اس کو فرمایا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ تین کی بجائے چھ ہو جائیں گے تو اور زیادہ شرابی آئے گی چھ کی بجائے بارہ ہو جائیں گے تو اور زیادہ بھی آئے گی تو اس حساب سے آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب کہ پانی پینے میں ہمیں کن آ, کن طریقوں سے پینا چاہیے سائنس اور میڈیکل کی سائنس کیا بتاتی ہے اس سلسلے میں تو ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب ہمیں بتاتے ہیں الحمدللہ ہو پانچ اللہ آباد کا پانی اللہ سلحان و تعالیٰ کے کیسی نعمت ہے اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کریں تو حقیقت میں زندگی بھی پانی ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے اس پانی کو اس انداز میں اپنے جسم میں لو کہ یہ پانی اپنے مکمل اے ٹو زی جتنے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو مہیا کرے اور اس پانی کے جتنے فوائد ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دلانا چاہتے ہیں اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے طریقے بدلا کے بھیجا اب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کے اندر جو ڈیپتھ تھی ایک ایک عمل کے اندر جو حکمتیں تھیں ایک ایک عمل کے اندر جو اللہ رب العزت نے بے پناہ وہ بینیفٹس چھپائے ہوئے تھے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہتے تھے اور آج الحمدللہ رب العالمین العالمی کے میڈیکل سائنس پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بتائی ہوئی باتیں ہیں آج ایک ایک چیز کو اے ٹو زی جیسے چودہ سو چالیس سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ باتوں کو ایک سمجھتا سے کوڑ کیا جائے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد لے کے آیا ہوں یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جائے گا اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں یہ بھی ہر گھر میں جائیں گے تو پانی اصل میں زندگی ہے اس کو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ہے کیا اگر انسانی جائے سکسٹی پرسینٹ پانی ہے اگر پانی کی ڈیفیشن ہو جائے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اب اللہ سبحانہ دادا جانتے ہیں کہ یہ پانی زندگی ہے اب اس پانی کو اس انداز سے لو کہ وہ آپ کی زندگی کو اور زیادہ انرجیٹک کر دے اور زیادہ کبھی کر دے اور زیادہ مضبوط کر دے اس کے لیے سائنس کہتی ہے کہ پانی کو جس انٹینشن سے لیا جائے گا پانی کو جس دھیان سے لیا جائے گا پانی کو جس توجہ کے ساتھ لیا طوجود پانی ایز اٹ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ریئیکٹ کرے گا کیونکہ سائنس کہتی ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے ایکشن اور ری ریئیکشن ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ اکول ہوتے ہیں اب پانی کے ساتھ ہمارا جو ایکشن ہے وہ جس قدر اسٹرانگ ہوگا اس پانی کے ساتھ ہماری محبت جس قدر زیادہ ہوگی اس پانی کو جس قدر ہم سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ راحت کے ساتھ تسکین کے ساتھ لیں گے تو یہ پانی ایز اٹ وہی ساری چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر کرے گا اور اگر ہم پانی کو پیئیں گے اجلت سے پانی کو پیئیں گے تیزی سے پانی کو پیئیں گے جلد بازی سے تو پانی وہی تیزی وہی کجلت وہی جلد بازی ہمیں دے گا آج ماڈرن میڈیکل سائنس کیسی ہے کہ جس چیز کو جس انٹینشن کے اکارڈنگ لیا جاتا ہے وہ چیز آپ کو وہی پرووائڈ کرتی ہے اور اگر ہم اس کو ایک حدیث کے ساتھ نوٹ کریں تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا ان دمل امانوں میں ہم لوگ کا دار مدار نیت کے ساتھ اب اس پانی کو لیتے ہوئے جو آپ کی نیت ہے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس کو سنت کے مطابق پینا ہے right رائٹ ہینڈ سے پکڑ کے پینا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے پینا ہے اس کو تین سانس میں پینا ہے اس کو سکون کے ساتھ پینا ہے اور مجھے اس کے پیتے ہوئے اپنے سانس کو جو پینے والا اس میں سانس نہیں لینا اور اس کے پینے کے بعد مجھے الحمدللہ کہنا ہے تو جو آپ کی انٹینشن ہے اسی اکارڈنگ پانی بن جائے گا جاپان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے پانی کے اوپر ریسرچ کی اور وہ واٹر کراپی کے اوپر پی آئی ڈی کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس پانی کو جو بندہ جس انٹینشن کے ساتھ لیتا ہے پانی ایجنٹ ویسے ہی مجھلتا ہے۔ اگر آپ پانی کو محبت سے لے رہے ہو تو وہ پانی آپ کے ذر محبت جنرلیٹ کرے گا۔ اگر آپ اس کو غصے سے لے رہے ہو یہ آپ کے ذر غصہ جنرلیٹ کرے گا۔ اگر اس پانی کو ہم اس انٹینشن سے لیتے ہیں کہ یہ میرے بدن کی ساری بیماریوں کو بہا لے جائے گا تو واللہ پانی آپ کے بدن کی ساری بیماریوں کو بہا لے جائے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیت ہے اور سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے جو کام کس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا اگر میں اس انٹینشن سے بچاؤ <coughs> میرا دھیان میری توجہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ پانی میری زندگی کے سارے جو پرابلم ہیں مسائل ہیں مسائل ہیں, مسائل ہیں، امراض ہیں جو ڈیزیز ہیں اس کو بحال جائے گا تو واقعی سچ میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان کو بتلاؤ اللہ ویسا ہی ہے جیسا آپ کا بھگان ہے بھی بھی بھی بھی کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ ویسا ہے جیسا اس کا گمان ہے اب سب سے پہلے پانی پیتے ہوئے اگر یہ میری انٹینشن ہے کہ اس پانی کے ذریعے مجھے زندگی ملنی ہے اور وہ زندگی ملنی ہے جو بیماریوں سے پاک ہے تو ایسا ہی ہوگا آپ کو وہی زندگی ملے گی جو بیماریوں سے پاک ہوگی اور پانی کو دینے کے لیے اب اس پانی کو جس انٹینشن سے لیں گے یہ پانی ہمیں وہی دے گا اب ہمیں پیارے پیغمبر بنا پہ ہم مرباب علیہ و سلم نے جو طریقہ بتایا پانی کو ہمیشہ دائیں حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پینے سے پہلے ہمیں پازیٹیو تھاٹ یعنی جسم اللہ رحمان کرنی چاہیے نبی صلی اللہ فرمایا پانی کو دائیں حافظ لو جسم اللہ پڑھو اس کو تین سانسوں میں پیو اور پینے کے بعد الحمد کو اور دوسری حدیث ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ پانی میں کس طرح خراب کرے گا اس کے پیچھے جو سائنٹیفکلی لوجکس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائنس اس طریقے کے مطابق جو پانی پیا جاتا ہے اس کے کیا کیا بینیفٹس بتاتی ہیں مطلب ابھی میں پانی پینے لگا اس میں صرف دیکھیے گا کہ یہ پانی پینے کا جو طریقہ ہے یہ کس قدر سہل ہے کس قدر اس کے اندر ہمارے لیے بینیفٹس ہیں بسم اللہ अब इसको सिंपल समझना है. पानी ले जाता ये मुझे फिजिकली क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली देखेंगे जब मैंने पानी को पीना शुरू किया तो मेरी सारी की सारी इंटेंशन पानी पीने की तरफ आ गई मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ आ गया और जो मेरे पास में जो टेंशन चल रही थी मेरे माइंड में डिफरेंट प्रॉब्लम चल रही थी जो डिफरेंट थाट चल रहे थे जैसे ही पानी आया और मैंने कहा पिस मैंने जैसे ही कहा मिलना शुरू अल्लाह के नाम से तो एकदम मेरे जो पास की वो जो थाट्स थे जो मुझे मेरा माइंड सोच रहा था एकदम डिस्कनेक्ट हो गए और मैंने जैसे ही पानी को सिप लेना शुरू किया میں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اب جیسے جیسے میں گنتا جا رہا تھا میرا مائنڈ وہ جو پیچھے کا جو اسٹریس تھا جو ٹینشن تھی جو انزائٹی تھی جو ڈپریشن تھا جو پرابلم تھی جس کو لے کے میں پریشان تھا پانی نے اس پریشانی کو ایک دم ڈسکنیکٹ کر دیا اور پانی کا سب سے پہلا فائدہ اس نے ہمیں بیماری کو بلا دیا روٹین میں جب کوئی اللہ محفوظ رکھے حادثہ ہو جاتا ہے پانی پلاؤ وہ پانی ایکچول میں آپ کی انٹینشن کو چینج کر رہا ہے ڈائیورٹ کر رہا ہے اور جیسی آپ نے کاؤنٹنگ شروع کی سائنس کہتی ہے کہ مائنڈ جب سوچتا ہے نا تو وہ امیجز جب آتے ہیں تو اس کو لے کے پکچر میں فوکس کرتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں ون ٹو تھری فور فائیو سکس تو اس 1, ٹو تھری کا امیج آئے گا اس سے آگے مائنڈ کوئی اور ورک نہیں کر سکتا اللہ سے بہانو تعالیٰ جب ہم پانی کو اس انٹینشن سے پییں گے سانس لے, لے کے ارام ارام سے, آرام آرام سے آرام آرام سے آرام آرام سے جب ہم اس کو گننا شروع کریں گے یہ گننا نہیں ہے اصل میں ہمارا وہ جو پاس میں ٹینشن چل رہی تھی اس سے اپنے دھیان کو ڈائیورٹ کرنا ہے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ جو پانی اس طرح پیا تو سائنس کہتی ہے ہماری پوری باڈی میں جتنے سچویشن ہیں وہ ایسڈک ہے جو ہمارے منہ کے اندر سلائیوا ہے یہ جی الکلائن اب جب ہم سارے جانتے ہیں کہ الکلی جب ایسڈ سے ملتا تو اس کو نیوٹرل کرتی ہے اب الکلی ہمارا منہ کا سو سلائیوا یا جی الکلائن ہے اب الکلائن نے ہماری باڈی کو نیوٹرل رکھنا ہے اب وہ اگر ہم لیں گے بڑے بڑے سپ مثلا ہم نے اس کو بڑے سپ میں لیا پانچ میں یا دس میں یا پندرہ میں ابھی میں نے تقریباً چالیس سے زیادہ سپ لیے اس مین جب میں پانی کو نگل رہا تھا تو ہر ایک سپ کے ساتھ سلائبے کی کچھ مقدار میرے اندر جا رہی تھی ہر سپ کے اندر جا رہی تھی ہر سپ کے اندر جا رہی تھی اور یہ سلائیوا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا جو میرے اندر جا رہا تھا اگر میں نے چالیس بار سپ کو نکلا تو اس مین کے میں نے بار سلائبا کو اپنے اندر لے کے گیا और अगर मैं सिर्फ चार बार में पांच बार बड़े बड़े गुंड में जैसे मैं लास्ट में आपको पी के दिखाऊंगा अगर हम ऐसा पानी पिए तो फिर क्या होगा वो पानी के साथ वही स्लाइवा जाएगा जितने हम उसको सीख लेंगे तो दूसरी बात इसमें जो सबसे जबरदस्त है हमारी बॉडी का जो स्लाइवा है वो उतना उतने ड्रॉप जाता है जितने हम इसके सीख लेते हैं तीसरी बात साइंस कहती है जो काम आप जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं वो आपको वही प्रोवाइड करेगा اب میں پانی کو پی تھا صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ راحت کے ساتھ تسکین کے ساتھ تسلی کے ساتھ تو مجھے پانی وہی پرووائڈ کرے گا جس کے اکارڈنگ اس کو لے رہا ہوں اور اگر ہم پانی کو پئیں گے تیزی تیزی سے جلد سے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ مجھے وہی پرووائڈ کرے گا جس انٹرن کے اس پانی کا اس बड़ा بڑا یہ پانی ایکچول میں میری لائف ہے میری زندگی ہے اب میں اس کو جس قدر محبت سے لوں گا وہ اسی قدر مجھے محبت دے گا یہ سائنس کا بہت بڑا لا ہے ہر ایکشن کے ایک ریئیکشن ہوتا ہے ایکشن اور ریئیکشن میں شاپوز ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں اگر میں اس پانی کو محبت سے پی رہا ہوں تو یہ پانی ہنڈر پرسینٹ مجھے وہی محبت اپنے ریئیکشن میں لے گا اگر میں پانی کو پی رہا ہوں پلایا اس کو پورا ہائپر کر کے پانی پلایا تو وہ پانی اس کے غصے کو بڑھانے والا بن گیا بندے کو بہت خوشی لے کے پانی پلایا تو اسی پانی نے اس کی خوشی کو بڑھا دیا ابھی پانی وہی ریئیکٹ کرے گا جس توجہ کے ساتھ جس دھیان کے ساتھ جس نیت کے ساتھ جس ارادے کے ساتھ آپ اس کو دے پانی نے وہی ریٹ کرنا ہے اور اگر میں پانی کو انتہائی سکون کے ساتھ جیسے اللہ سبحان و نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور میں پانی کو پیتا ہوں صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ تو یہ پانی مجھے ریئیکشن میں وہی پرووائڈ کرے گا اور اس پانی پینے کا اس طرح کا فائدہ جتنے ہم چھوٹے چھوٹے سپ لیں گے اس کو سمجھیے ہماری جو کڈنی کے اندر نیپرون ہے وہ مائکروسکوپ سے دکھتے ہیں اگر ہم چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے تو اس میں ایزیلی آبزارو ہو جائے گا اور اگر جیسے میں لاسٹ میں آپ کو سپ لے کے دکھاؤں گا اگر ہم بڑے میٹرون ہے جب بڑا پانی زیادہ جائے گا اس کو ڈائلیٹ کر دے پانی کو جس قدر سکون سے پیا جائے جس قدر آرام سے پیا جائے پانی آپ کو وہی پرووائڈ کرتا ہے راستر اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے کپ کاوے کے اور وہ بھی اتنا ہمارا تو آدھا گُڑ بنتا ہے اس کے بھی وہ پانچ سات گڑ بناتے ہیں پھر وہ بار بار ڈالتے ہیں ایک دم نہیں دیتے تو یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آ رہا ہو इसको, इसको کیونکہ مدینے والوں نے یہی سیکھا ان سے ہو इसको اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آ رہی تھی کہ گرم پانی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے اس نے میدے میں جا کر تو اس وقت ورک کرنا ہے جب میدے کے ٹمپریچر کے برابر ہوگا جب تھوڑا تھوڑا جائے گا تو وہ جاتے جاتے اپنا ٹمپریچر سیٹ کر لے گا یہ بھی اس کا فائدہ ہے ویسے بھی جتنے بھی اب بارش ہوتی ہے اگر بہت تیز بارش ہو تو وہ نیچے خشک ہوتا ہے اوپر سے بہا ل جاتا ہے سارا کچھ تھوڑی, تھوڑی, تھوڑی, تھوڑی <coughs> لگائیں گے تو اگر ہم زیادہ پانی بہائیں گے وہ بہ جائے گا اس سے بھی بہت اچھی بات کو سمپل سے سمجھتے ہیں کہ جو پانی جتنا سکون سے لیں گے وہ آپ کی باڈی کو اتنا ہی سکون کرے گا اور پانی کو جتنا تیزی سے لیں گے पानी भी उतना ही रिएक्शन के तौर पे आपको वही प्रोवाइड करेगा मसलन देखिए अब हम इसको दूसरा देखते हैं दूसरे एक साथ में हमने इतना पानी लिया मैंने तकरीबन 42 घूर भरे अभी हम दूसरे में देखेंगे कितने भरते हैं اب اس کو جتنا ہم سکون سکون سے پی رہے ہیں اس کو سیم لائک سمجھتے ہیں کتنے کنجول اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو انسان جس جانور یا پرندے کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کی تبدیل ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب اس طرح جو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا چونچ چونچ کی طرح دیتا ہے اس طرح پرندے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکلون اکلون یہ قلون کماتا یہ کاف یہ کافر یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور کتنی حادث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں جو ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاڑتا ہے اور ہمیں ان کی طرح نہیں بننا ہے اس طرح سجدے میں جائیں تو کون زمین پر نہیں لگانی یہ یہی چھپائے جس کا میں نے نام لیا یہ اس کی مشابہت ہے تو جانوروں کی مشابت سے ہمیں منع کیا ہے تو اس میں کھانے پینے بھی مشابت سے بچنا میں بچنا چاہیے ہمیں اب اس کو سمپل سمجھتے ہیں ایسی پانی ہے اب اگر ہم امام کے کئی ہم کتاب المار اس کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے کہ جو پانی کو چوس چوس کے پیے گا وہ اپنے بدل کی ساری بیماریاں لے جائے گا اور جو پانی کو گٹ گٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدل کو ساری بیماریوں سے بھر لے گا इसको साइंटिफिकली समझते हैं साइंस कहती है जितना ज्यादा जाएगा है पूरी बॉडी में जो सारे एसिड है, है, है देख लो वो सारे एसिडिक है अल्फिनिक मिलेगी उसको न्यूट्रल करेगी अब जब पानी को चूस चूस के पियेंगे ड्रॉप ड्रॉप पियेंगे اتنا زیادہ الکلی کو بڑھائے گا اور الکلی جتنی ایسڈ کے ساتھ ملتی جائے گی باڈی اتنی ہی نیوٹرل ہوتی جائے گی میں نے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ پانی جو پی رہے ہیں یہ الکلائن پراپرٹی ہے اور جو ہمارے بغل میں جتنی سیکریشن ہیں وہ ساری ایسڈک ہیں اور موٹاپا اتنا ایسے وجہ سے ہم سارے جانتے ہیں اب اس ایسی کو کم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بہترین میڈیسن بنائی وہ آپ کا سلائیوا ہے اور آج پورے یورپ میں امریکہ میں سلائیوا تھراپی کے نام سے علاج ہو رہے ہیں اور دیکھو بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج اپنانے والے کو تو جتنا ہم پانی کو صبر کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے तरीका شک یہ طریقہ یہ جو گھونٹ گونٹ کر کے اس میں حدیث میں مینشن نہیں ہے لیکن جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ پانی کو تین سانسوں میں پیئے پانی کو تین سانسوں میں پیے اب, اب تین سانسوں میں آپ پریکٹیکل دیکھیے گا جتنے میں نے آپ کو یہ بینیفٹس بتائے ہیں اگر اس کے پانی کو سکون نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے میں نے جب ایک آدمی کہہ رہا میں شراب نہیں ہو رہا تو ہمارا تین سانس تو جو اس سے زیادہ سانس لے گا وہ زیادہ شراب ہوگا یہ حدیث سے تو بات نکل ہی سکتی ہے نا اگرچہ وضاحت نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ احادیث امتصاص الما میم سعاد علی سعاد امتصاص علماء یہ آپ نیٹ پر دیکھ لیں احادیث ہیں اس معنی میں کہ چوس چوس کا پانی پینا چاہیے لیکن سند ان کی کمزور ہے باقی یہ کہ اس صحیح حدیث سے بھی اس کا اصطلاح کیا جا سکتا ہے اور اگر احادیث خاموش بھی ہوں اور طبی طور پہ مفید نظر آتا ہو تو اسلام تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے مفید ہے جس کے فوائد زیادہ نقصان کم ہے وہ ہونا چاہیے جس کے نقصان زیادہ فوائد کم ہے وہ نجائد ہونا چاہیے اب دیکھو ہمارے معاشرے میں جو رواہ جائے نا پانی کس طرح گیرد ہے کہ اتنا پانی ہے میں نے بہلے اتنا پیا سب سے پہلے میں نے 42 سپ لیے اس میں میں نے تقریباً 47 سپ لیے اب یہ اتنا پانی ہے نورمی لوگ ایسے کتے ہیں اس کو دیکھ لیے گا اب اس کے صرف 20 سپ لیے اور تو 3 سپ میں کتنا سلار एक है 42 ड्रॉप जाना एक है उतना पानी तीन सिप में पी लिया इसमें कितना स्लाइवा जाएगा यह जो स्लाइवा है और सबसे बढ़ के जो बात है जिस काम को जितना सबर के साथ हौसले के साथ सुकून के साथ बल्कि मैं आपको मजे की बात बताता हूं मुझे नॉर्वे से डॉक्टर का फोन आया मुझे बताने लगा कि मैं और मेरी वाइफ ने ना आपकी वीडियो देखी वो जो वीडियो वायरल हुई है उन्होंने बताया कि मैंने वो वीडियो देखी तो हम दोनों मिया बीवी बहुत अच्छा। तो मेरी बीवी कहने लगी ए देखो भाई वो बंदा कह रहा है क्यों ना इसको एक बर देखे? तो कहता है, मेरी वाइफ और मैं हम दोनों एक एक गिलास पानी लेके आए तो हमने ना वो आपके तरीके के मुताबिक <laughs> किया گو کہ ہم اکیس بائیس سیٹ سے زیادہ نہیں گئے لیکن وہ جو اکیس بائیس سپ تھے وہ بتانے لگا کہ میں نے ساری زندگی میں پانی آدھے پونے گلاس سے زیادہ نہیں پی سکتا تھا میں زیادہ پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا میرے اٹک جائے گا کہتا کہ میں پورا مگ پی گیا اور میں حیران رہ گیا کہ مجھے جو وہ پرابلم پچھلے کئی سال سے چل رہی تھی وہ تو مجھے ہوئی نہیں میں تو اتنا پانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہتا میں نے پانی کو صرف سکون کے ساتھ صبر کے ساتھ اور گن گن کے پیا روزہ جب چھوڑتے ہیں تو کئی بار پانی پھنس جاتا ہے گلے میں ہاں وجہ بڑا گھونٹ ہوتا ہے ہاں جی اس کو نا اس کو آپ رمضان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بالکل رمضان میں کبھی آپ دیکھیے گا جب پیاس شدت کی لگی ہو ایک گلاس پانی ویسے پیجے گا وہ پانی آپ کو صراب کرے گا اسی اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے الحمد للہ تین دن سے یہ عمل کیا ہے یقین جاننے ایسے لگتا ہے جیسے زندگی پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی ہے اب اگر ہم پانی کو بڑے بڑے بون بھریں گے نا تو تیزی کا جو کام ہے دیکھو جو صبر ہے سکون ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کرے گا اور جو تیزی ہے جلد بازی ہے وہ انسان کو شیطان کے قریب کرے گا چلے انشاءاللہ اس بات کو ہم یہاں کلوز اللہ تبارک کا تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے